بسم اللہ رحمن رحین افراد اللہ عشاء کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے کافر کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر اپنے اختراعی دین اور اپنے مصنوعی مذاہب کو لیے پھرتے ہیں ان کو تنبیہ فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا فغیر دین اللہ ابغونا تو میں کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور دین پسند کرتے ہیں کسی اور دین کو چاہتے ہیں یہ وَالَهُ أَسْلَمَ مَن فِي منفِماوات ولاد حالانکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے ولارد اور زمینوں میں ہے اسلم وہ سر جھکائے ہوئے ہے تو آؤں و کر ہا تو راضی خوشی و کر لاچار ہو کر ولیہ اور جعون اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ ذہن میں رہے کہ دو طرح کے احکامات ہیں ایک احکامات وہ ہیں جو تشریعی ہیں اور ایک احکامات وہ ہیں جو تکوینی ہیں آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کے اختیاری ہیں کچھ غیر اختیاری ہیں ٹھیک ہے نا جی یعنی کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں جن کے اندر بندے کو اختیار دیا گیا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کے اندر اختیار نہیں ہے جن میں اختیار ہے وہ تشریعی ہیں شریع احکامات اور جن میں اختیار نہیں ہے وہ تکوینی ہیں اختیار ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ مانے نہ مانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں اسے مجبور نہیں رکھا راہ ہدایت بھی دکھا دیا انبیاء کرام علیہ السلام بھی بھیج دیے امام الانبیاء علیہ السلام کو بھی بھیج دیا یعنی کتاب بھی نازل فرما دی اور اسے کتاب مبین قرآن کریم کو بیان کرنے والے علماء بھی کھڑے کر دیے یعنی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ تم اسی طرف ہی آؤ دونوں راہ دکھا دیے وحدینہ ہم دینا ہم نے دونوں راہ دکھا دیے اختیار سے مراد یہ ہے کہ بندہ خود اپنی یعنی کہ پسند کر کے دین کی طرف آئے جی حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لیکن یہ معاملہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار پہ رکھا بندے کے فرض ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پڑھ کہ اس اسے قبول کرے لیکن اسے قبول کروانے کے لیے مجبور نہیں کیا کسی کو نہیں سمجھا ہے مسئلہ جو احکامات تکوینیاں ہیں اس میں ہر بندہ مجبور ہے جیسے مثال کے طور پر مرد ہو گئی صحت ہو گئی حیات ہو گئی موت ہو گئی یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ بندے کہ اپنے اختیار میں اپنے اختیار میں نہیں ہے یہاں پہ تو وہ بھی جواب دے جاتے ہیں جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی یعنی رب تبارک و تعالیٰ کہ وہ احکامات جو احکامات تشریعیہ ہیں وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی میں کپڑے پہنوں نہ پہنوں میں برقع کروں نہ کروں میں جناب کچھ بھی کرتا رہوں کچھ بھی کرتی رہوں میرا جسم میری مرضی ہے تو بندہ ان سے یہ بھی پوچھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکامات تکوینیاں ہیں ان میں بھی ذرا اپنی مرضی دکھاؤ کسی کو مرنے نہ دو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا ایک نظام رکھا ہے تمہارے جسم میں تمہارے جسم کو نیند کی طلب ہوتی ہے تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے حشاشت بشاشت کے لیے پھر ذرا نیند کو بھی اپنے سے دور کر کے دکھاؤ جب شرح مبارکہ جو ہے وہ احکامات جو تمہارے اختیار میں ہیں انہیں تم اپنے سے دور کر رہے ہو اپنا جسم اپنی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو احکامات تشریعیہ کو ترک کے بیٹھے ہو ذرا تکوینیا کو بھی چھوڑو نہیں سمجھ آیا تم مجبور ہو اس بات پر کہ زمین کے اوپر چلو اس کے علاوہ اور کوئی راہ اپناؤں ٹانگے یعنی نیچی کر کے سر اوپر کر کے چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکامات ہے تقوی نہیں تیرا جسم تیری مرضی ہے تو ذرا اس کے مخالف کر کے دکھا اس کے خلاف کر کے دکھا تم نہیں سمجھا ہے مسئلہ تیرا جسم تیری مرضی ہے تجھے بھوک لگتی ہے وہ بھوک لگ رہی ہے رب کے حکم سے اب تو کھانا کھائے گا کچھ بھی کھائے گا وہ تیرے پیٹ کے اندر جائے گا اس نے جا کر کے رب کے حکم سے تیری بھوک اور پیاس کو دور کرنا ہے تو پھر یہ کھانا پینا بھی چھوڑ تاکہ تیرا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو جائیں بھائی میرا جسم میری مرضی والا نعرہ تیرا تام تو ہو ہم بھی سمجھیں کہ بڑا دناب بندہ یار جو کہتا ہے وہی کرتا ہے یہ تو منافقہ نا کردار ہے تیرا پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشا وَالْأَرْضِ کر ہا تو میں کہ اسی کے لیے سر جھکائے ہوئے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے تو آؤں و خوشی و اور مجبور ہو کر راضی خوشی جو جس جس چیز کو ربط جس چیز پر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں وہ احکامات تشریعی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تشریح میں آر ایمان جو ہیں وہ نیک مومن جو ہیں وہ اور فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راضی خوشی اس کے حکم پر سر چکا ہوں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ رب تبارک و تعالی کے حکم کو اور رغبت اس پر عمل کرتا ہے خوشی کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے کہ مالک عزا وجل جو ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے مالک عزا وجل جو ہے اس کی طرف سے حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں مالک عزا وجل کی طرف سے حکم ہے کہ ہم یہ نیک احکامات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ان پر عمل کریں ہم تو پھر اس طرح کر کے ان کا نوز بلزال کا احکامات تشریعیہ تشریعیہ جو ہیں یعنی احکامات شرعیہ جو ہیں ان کو بوجھ سمجھنا ہیں ان کو نقز بلّال قابل نفرت سمجھنا نماز کہنا چاہیے تو نکمے لوگوں کا کام ہے نماز پڑھتے رہے ہیں روزے کے بارے میں کہنا جن کے گھر میں گندم نہیں ہوتا وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اس طرح کی بکواسیں رب تبارک و وطالعہ کے احکامات کے بارے میں تو کیا خیال ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں احکامات دیے اگر یہی ہو نکمے لوگوں کا کام ہو تو پھر تو کسی بندے پہ ہر بندہ یہاں مصروف ہے وہ فارغ میں بیٹھے تو وہ بھی مصروف ہے تو پھر نماز تو کسی پر بھی پھنس نہ رہی بھائی نہیں سمجھا ہے مسئلہ تو اس طرح کر کے یہ نوز بلزال کے رفت رب کو تعالیٰ کے احکامات سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی کئی لوگ جو ہے نا ایسے ریاض سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ریاض سے پاک کہتے ہیں ایک بندے کی میرے ساتھ ہی ملاقات ہوئی میں نے کہا جی نماز نہیں پڑھتے کہتا جی دیکھے بات سنا نماز پڑھنے لگتا ہے ریا ہو جاتا ہے میں نے کہا چاہ پھر اس کا حل کیا ہے کہتا میں اسی لیے نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھ کے جو ریا کرنا ہے دکھاوا کرنا ہے اور آپ کو پتا دکھاوا تو شرک ہے تو بندہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے نا پھر نماز ہی نہ پڑھے نے کہا اچھا ہل ڈھونڈ ہے تم نے ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک بندہ کہنے لگا کہ جی نماز پڑھتا ہوں نماز میں وسل سے آتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں انہوں نے کہا جب روٹی کھاتا ہے مکھیاں آتی ہیں ہی وہ تو آتی ہیں میں پھر کیا کرتا روٹی چھوڑ دیتا ہے اس نے کہا نہیں میں کیا کرتا پھر تو اس نے کہا مکھیاں اڑاتا رہتا ہوں روٹی کھاتا رہتا ہوں انہوں نے کہا جب نماز پڑھنے لگے وسل سے آئے وسل رہے اور نماز پڑھتا رہتا ہوں نماز اپنے آپ کو بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دے مولا میں آ گیا ہوں جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں اپنے جسم کو لے آیا ہوں تیری بارگاہ میں میں نے جھکا دیا ہے اب میرے دل کا معاملہ جو ہے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا ہے اپنے آپ کو تری بارگاہ میں جھکا دیا ہے اب مولا تو مہربانی فرما میں نے سر تری بارگاہ میں جھکا دیا تو میرے دل کو بھی اپنی طرح موڑ لے تو یہ بندہ کرے تو صحیح او جتنا کر سکتا ہے وہ تو کرے یہ ضرور ہے بندہ جو ہے نا مثال نماز بھی پڑھ رہا ہے نا ریا کے طور پر پڑھ رہا ہے لیکن قیامت والے دن اسے جو سزا ہوگی نا وہ ریا کی سزا ہوگی نماز چھوڑنے کی سزا نہیں ہوگی اسے نماز اس نے پڑھی ہے وہ جیسی پڑھی ہے اس نے مجھا مسئلہ ریا کے طور پر بھی اس نے نماز لیکن تسن کیا, کیا ہے, تصنع کیا ہے جی ریا کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہر بات ہے جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہو تو, تو نماز پھر کیسے پڑھتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر بنا سے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو اب جس نے بناوٹ کی ہے نا اس پر اسے گنا ہوگا نماز پڑھنے پر پھر بھی, بھی گناہ نہیں فرض اس کا ثابت ہو گیا اس کا سب تو بھائی یہ انتہائی اہم مسائل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی توم کرایا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکامات کو و کرا سر جھکائے ہوئے اپنا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ بارہا بیان کیا جا چکا کہ اسلام ہے کیا چیز اسلام جو ہے جس دور میں رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہو نا اس حکم کو ماننا وہی اسلام ہے موسلسلام کے حکم لائے نا اس دور میں انہیں کے حکم کو ماننا اسلام تھا ان سے پہلے جو شریعتیں آئی تھیں ان کو ماننا اسلام نہیں ہے اسی طرح کر کے پھر حضرت عیسل جو شریعت لے کر آئے ان کی شریعت کو ماننا اسلام تھا نہ کہ پچھلی شریعت کو ماننا اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ ہم نے تا فرما دیا اب صرف اسی دین کو ماننا اسلام ہے سمجھا گیا مسئلہ صرف اسی دین کو ماننا اسلام ہے صرف اسی کتاب کے احکامات کو ماننا ہے یہ ایمان ہے یہ اسلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سارے جھکے ہوئے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمینوں میں ہے توعن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھیں ایسی بات ہے پہلے توعن کو ذکر کیا راضی خوشی مالک کے ہاں قبول ہوئی ہیں جو راضی خوشی حکوم اقامات پہ عمل کرنے والے ایک بندے کے دو بچے ہونا نا ایک وہ ہے جو ڈنڈے کے زور پر کام کرتا ہے ڈنڈا دیکھے گا تو کام کرے گا بغیر نہ نہیں کرتا ایک وہ ہے جو اپنے ابے کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو بتائیں ابے کہ ہاں مقام کس کا اونچا ہوگا جو اور مالک کے ہاں بھی اسی کا مقام اونچا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے کو پسند کر کے خوشی ان پہ عمل کرتا ہے سمجھا نا مسئلہ اللہ کو کے پابند ہو تشریحی طور پر بھی اپنے آپ کو پابند کر لو میرے دونوں طرح پابند کر لو یعنی وہ احکامات جن میں تمہیں اختیار نہیں ہے ان میں تو پابند ہو جن میں اختیار ہے ان کے بھی پابند بن جاؤ تو تشریح اور تکوین دونوں برابر ہو جائیں اللہ و ہی جانا تو تم نے اسی کے پاس ہی ہے ہیں <اہ> وہ مہن کے جاؤ یا انکار کر کے جاؤ وہ تو جانے جانا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آئے مبارک کے اندر اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ نے وسط ظرفی اعلیٰ ظرفی عطا فرمائی ہے اس کا بیان فرمایا سبحان اللہ, <اللہ>, اللہ>, اللہ یہ یہودی جو ہیں یہ خپت میں مبتلا ہیں یہودی تاثب میں مبتلا ہیں تسل محمود ہے اور تاثب جو یہ مضموم ہے تسلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دین پر پختہ ہو جائے اپنے دین پر وسوخو ثقافتوں سے حاصل ہو جائے یقین ہو اعتماد اور پورا کہ میرا دین جو یہ برحق ہے اے؟ اور تعصب کیا ہے تعصب یہ ہے کہ باقیوں کو جھوٹا کہنا شروع کر دینا سمجھایا نا مسئلہ جیسے حضرت سیدنا اللہ علیہ السلام کے دین کو جھوٹا کہنا یہ تعصب ہے یہ کیا ہے تعصب ہے اور انتہادر نے کمی نہ پن ہے اور حضرت سیدنا عیص علیہ السلام کے دین کو یہی کہنا اور آپ دیکھ لیں یہودی جو ہیں وہ حضرت سیدنا مو علیہ السلام کے پیروکار بن کے اپنے آگ کو کہلا کے باقی نبیوں کے سب کے دشمن ہیں تقریبا بنی اسرائیل کے ہی جو انبیاء آتے رہے ہیں ان کے بھی دشمن رہے ہیں ایک ایک دن میں کتنے کتنے انبیاء کو شہید کیے انہوں نے عیص علی شام کو شہید کرنے لگے میرے کریم قریب علیہ السلام پر کئی بار انہوں نے حملہ کیا ایک دن علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں ہم نے کچھ معاملات آپ سے طے کرنے ہیں آکل اصم تشریف لے گئے وہاں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی ایک مکان کی کمرہ تھا اس کے سائے میں زور کے بعد کا وقت تھا وہاں جا کے آکل اصم تشریف فرما ہوئے ادھر جبریل امین علیہ صاحب السلام حاضر ہوئے کہنے لگے کہ حضور آپ یہاں سے ہٹ جائیں آکل اصم اٹھ کے یہاں سے آگے گئے پیچھے سے ان زلیلوں نے بہت بڑی چٹان تھی پتھر کی بہت بڑا پتھر تھا وہی اوپر سے پھینکا وہ چھوڑ چکے تھے اکل شام ادھر اٹھے ہی ہے بس وہ ساتھ ہی نیچے آ گرا وہ اکالے سے تو شام کو پتھر پھینک کر شہید کرنا چاہتے تھے اکل شام کو زہر بھی انہوں نے دیا تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ان کی جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق دے نہیں, دے نہیں ہے, ہے, ہے. ہے آپ نصرانیوں کو دیکھ لیں یہ نقزب اللہ منزل ہے یہ بھی آکا علیہ صحت السلام کے مخالف ہیں حضور کا دشمن ہے آج تک یہ گستاخیاں کرتے آ رہے ہیں دین متین کو مٹانے کے در پہ ہیں کون سا ایسا حربہ ہے جو ان دلیلوں نے استعمال نہیں کیا اس دین کو مٹانے کے لیے اہل ایمان کے دلوں سے قرآن کی محبت کو نکالنے کے لیے قرآن کی الفت کو نکالنے کے لیے قرآن کے ساتھ جو لگا ہوا ہے آہل ایمان کو وہ ختم کرنے کے لیے سے ایسا ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا مزے تعالیٰ تعالیٰ کی, کی بات دیکھیں یہودی جو ہے نسرانی دشمن ہے لیکن پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو حضرت کا دشمن ہو کوئی دکھائی دے گا آپ کو نہ ان کی کتاب کا دشمن ہے نہ ان کے دشمن ہے حضرت موسلی تو دشمن نہیں ہے نہ ہی ادرت ہے اور یہ ایک حیران کن بات ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے نا وہ کسی میں اچھے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں دو پیر ہوں نا ان کے دو مرید ہوں آپس میں وہ لڑ پڑے نا ان کی آپس کی لڑائی جو ہے نا ان کو اپنے پیر کی دشمنی پہ لے جاتی ہے ان کی حالانکہ لڑائی ان کی آپسی ہوگی آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو یہ دشمن ایک دوسرے کے پیر کے بن جائیں گے ہوتا یہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کے شیخ کے دشمن بن جائے گا انہوں تیرا پیری پھر ایسے ہی ہے پھر. یہ انتہائی غلط رویہ اور نصرانی یہ ہماری دشمنی میں کے اسلام کے بھی دشمن ہماری دشمنی میں کے اب دیکھیں نہ بتائیں آج یہود نسارا کو کیا تکلیف ہے رسول علیہ السلام سے کہ آج بھی وہاں پہ یعنی اسلام کی دشمنی, دشمنی جو ہے وہ انہیں اسلام کے دشمنی دشمنی لے جا رہی ہے اور یہ آلیہ اسلام جو ہیں یہ یہودیوں اور نسرانیوں کی دشمنی کو دیکھ کر کے ان کے کمینے پن کو دیکھ کر کے یہ ان کے نبیوں کو دشمن نہیں ہے ہم ان کے نبیوں کو دشمن نہیں ہیں. نہیں ہیں نہ ان کی تعلیمات کے دشمن ہیں ہم ان کی تعلیمات ان پر نازل ہونے والا دین بر حق ہے ہم مانتے ہیں عمل ہم وہی کریں گے جو ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام علم سامنے فرمایا نا مسئلہ جیسے آج کل یہ بہت بڑی وبا ہے جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے ایک حضرت پیر میر علی شاہ الما اللہ آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں معلوم ہے جی اس وقت جب پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ مرز قادیانی دجال کے مقابلے میں آپ یہاں لاہور میں آتے ہیں اس وقت جو ہے کوئی ایسا آلمی تھا کہ جس پر ہو ہو ہو گئی گئی ہو لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ پڑھا تھا اس پوری کوئی بندے تھے جن کو مدینہ شریف سے بھیجا جا رہا ہے کہ تم وہاں جاؤ مرزا دجال جو ہے میری مبارکہ کو کینچی کے ساتھ الہات اور زندگا کی کینچی کے ساتھ میری کو کاٹ رہا ہے تم جاؤ وہاں اور وہاں جا کے اس کا مقابلہ کرو اور پیر میرے لیار اما اللہ یہاں آتے ہیں پوری امت کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سارے کے سارے متفقہ طور پر پیر صاحب کو اپنا امام مقرر کرتے ہیں کیا آپ ہمارے امیر ہیں جو بات آپ کی ہوگی ہمیں قبول ہے آج اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے رہنما کو کسی کو عالم کو مانتے, مانتے کہ کہ بہت بڑا گروہ تیار ہو چکا ہے جو پھر میرے لی کو بھی کافر کہتا ہے میں نے کہا کیا تم نے یہودیوں والا مزاج پایا کیا تم نے نسارا والا مزاج پایا ہے اتنا تاثر تم میں آ کتنے کمینے ہو میں حقیقت والی بات رض کروں اگر یہ تحریک تحفظ ختم نبوت سے پھر میرے لیشا کو نکال دیا جائے تو پیچھے ہے کیا تمہارے پاس پر؟ ریڈ کی ہڈی ہے تحریک کے تحفظ ختم ہے میں میرے علی شاہ کا نام اور تم اسے ہی کافر کہتے پھرتے ہو ہے اتنے بے دین ہوئے اور بے لگام ہوئے تم تمہیں کو پوچھنے والا تم بتانے والا نہیں ہے تمہیں کہ پھر میرے علی شاہ بھی کافر ہے وہ تم ہوتے کون ہو بڑوں کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے عجیب کمی نہ پانا ہے بتائیں بھائی یہ یہودیوں والا مزاج ہے یہودیوں کا مزاج یہی تھا کہ وہ جناب رسول اللہ علیہ سید کے بھی دشمن انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی دشمن اور نسارا کا مزاج بھی یہی ہے وہ بھی جناب ہمارے آکا علیہ صاحب کے دشمن اور آج تک ان کے دلوں سے محل نکلی نہیں ہے اتنے بڑے دشمن ہیں ان کی دشمنی دن بدن فضو ہوئی جا رہی ہے بڑھ رہی ہے دشمنی ان کی تو پیار اور محترم بھائیوں اللہ و تبارک و تعالیٰ نے کیا شان بیان فرمائی اہل ایمان کی <سلام> اللہ اور ما یہ یہودی ہیں جو میرے حبیب کے دشمن ہیں یہ یہودی ہیں جو عیسی علیہ السلام کے دشمن ہے یہ یہودی ہیں جو جناب بنی اسرائیل کے انبیاء کے دشمن ہیں اور ما یہ نصرانی ہیں جو میرے حبیب علیہ السلام کے دشمن ہیں. یہ نسرانی جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہیر پھر کرنے والے ہیں اور رہی بات حبیب کریم علیہ صدلام کے غلاموں کی یار <سلام> قسم خدا کی ان کی حرکتیں دیکھ کر کبھی کسی مومن بندے کے دل میں ان کے نبی کے بارے میں کوئی غلط خیال نہیں آئے. ایا کبھی یار ایمان سے بتائیں قران اپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی شان یہ وسعت ظرفی اعلی ظرفی یہ کسی کے دل میں اگر رکھی رب تبارک و تعالی تو اہل ایمان کے دلوں میں رکھی ہم جس طرح اپنے عقل اسلام کے گستاخ کو کافر سمجھتے ہیں اسے واجب القتل سمجھتے ہیں اسی طرح موسی اسلام کے گستاخ کو عیسی اسلام کے کو پہ واجب القتل سمجھتے ہیں یہ سمجھ مسئلہ اللہ اکبر یہ تسلل یہ تصتصلب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں انذ اللہ محمود ہے اللہ و تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل حبیبہ فرما دیں آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاثبات و ما اوتی موسی و عیسی و ما والنبیون من ربهم اللہ اکبر میں حبیبہ فرما دیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اللہ پر ایمان لائے مجھے کے بات دیکھیں یہ ایمان باللہ جو ہے نا ایمان باللہ یہ ایسی دولت ہے یہ کہیں بھی بندے کو بھٹکے نہیں دیتا <سؤال> ہاں یہودوں نے سارا کو ایمان باللہ کی دولت نصیب نہیں ہوئی اگر انہیں ایمان باللہ کی دولت نصیب ہو جاتی تو پھر یہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس اس کو ماننے کا کہے اس نبی مانے <سؤال> اللہ جس کتاب کو ماننے کا کہے اس کتاب کو مانے اللہ جس نبی کو ماننے کہے اس نبی کو مانے ایمان باللہ کا سمرا یہ ہے اللہ تبار کو فرماد نازل ہوا ہم اس پر بھی مان لائے ابراہیم ابراہیم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی مان لائے ظاہری بات ابراہیم پر ایمان لائے ہیں تو ان پر نازل کر نازل ہوئی کتاب پر بھی مان لائے صحیح جو پر نازل ہوئے اس پر بھی مان لائے وہ اسماعیلا اور جو اسماعیل اسلام پر نازل ہوا صحیح یا وا ہم اس پر بھی ایمان لائے و اسحاقہ اور اسحاق علی پر جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے بھائی؟ حضرت یاد میں علیہ بھی ہیں، اس علیہ بھی ہیں؟ یہ دونوں انہی کی اولاد میں. علیہ کا نام اسراہیل تھا نا تو بنی اسرائیل میں دونوں نے آئے حضرت محص علیہ السلام بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے ولاسبات کہہ دیا کہ ان کی اولاد میں جو انبیاء تھے ان پر جو واہ نازل ہوئی یا کتابیں نازل ہوئیں ہم ان پر بھی ایمان لائے لیکن آگے علیحدہ سے وہ اوتی، موسا و عیصہ اور جو موسی الام کو دیا گیا ہے اور جو عیسی علیہ السلام کو دیا گیا ہے ہم تو پر بھی لائے ہیں یہ الگ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے نا اس کے دل سے تحسب والی بات نکل جائے صرف تسلل اب جائے کہ میرا مالک جو موسی علیہ السلام کو دے گا میں اس پر بھی مان لایا ہوں جو عیسی علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ میں اس پر بھی مان لایا ہوں اللہ بے شک اللہ, اللہ, اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اگے اللہ تبارک وتعالی نے بہت ہی عام اصول عطا فرمایا اور کہا کہ بن نبیون من ربہم اور ہر نبی پر ایمان لائے اور ہر نبی کو جو کچھ دیا گیا من ربہم اس کے رب کی طرف سے اللہ اکبر یہ ہے ایمان باللہ کا تقاضا من ربہم ان کے کی طرف سے کمال ہو گیا یہ جملہ اتنا ایمان میں کہتا ہوں مٹھاس والا ہے اللہ اکبر قربان بندہ جائے اس جملے پر کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ منا بلّا کہتے ہیں تو مر رب ہم جو کچھ ان کے رب کی طرف سے آئے گا مومن لوگ اس پر بھی ایمان لائیں گے یہی وجہ ہے جو آج بندہ مومن کو مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رب کے کسی نبی کا دشمن نہیں بننے دیتی ایمان بلّہ ایمان بلا جس بندے کو حاصل ہو جائے نا پھر وہ کہیں بھی نہ کسی رب کے نبی کا دشمن بنتا ہے نہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا دشمن بنتا ہے نہ رب تبارک و تعالی کے کسی حکم کا دشمن بنتا ہے یہ رب تا. پر ایمان سبحان اللہ اتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اہل ایمان کا سبحان اللہ اہل ایمان کا مقولہ کیا ہے آل ایمان کا عقیدہ کیا ہے نظریہ کیا ہے یہ دیکھیں لا نفرقب بین احد منهم ہم رب تعالی کے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہمارا درمیان کوئی فرق نہیں ہے کسی نبی میں فرق سے مراد یہاں پہ فرق کے مراتب مراد نہیں ہے فرق سے مراد یہ ہے انکار ہے یعنی ہم کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے باقی رہے فرق مراتب تو وہ بے شمار ہیں اللہ و تبارک و تعالیٰ خود فرمایا تل رسول فضلنا اللہ باد بعد میں کہ ہم نے بعد رسولوں کو بعد پر فضیلت فرمائی ہے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نثر سری ہے اس سے انکار نہیں لیکن یہاں لان و فرقوں کو مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نبی کا کسی رسول کا انکار نہیں کرتے کیوں کہ ہم نے رب ہم رب کو مان بیٹھے ہیں اب جو بھی رب کی طرف سے آئے گا ہم اسے بھی مانیں گے ہیں اللہ اکبر اور اگے فرمایا کہ اگے وجہ بیان کی ونحن لہ مانے کیوں بیٹھے ہیں مانے کیوں بیٹھے ہیں ونحن لہ مسلمون کیونکہ ہم مسلمان جو ہوئے مسلمان منکر نہیں ہوتا مسلمان مفرق نہیں ہوتا ہیں جیسے آج کل کئی مفکر اسلام بن کے مفرق اسلام بنے بیٹھے ہیں یہود و نصارہ کے غلام ہیں اپنا کو مفکر اسلام کہہ کے مفرق اسلام اسلام کے ٹکڑے کرتے کرتے ہوئے دکھائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسلام کی آفاکیت اسلام کا اسلام کی اہمیت ان دلہ کیا ہے اللہ اکبر یہ دیکھیں جی اللہ تعالی نے ارشا فرمایا وہ اب تاکہ غیر الاسلام دینا فلاں یق بالین ہو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اے حبیب کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے دین اسلام کے علاوہ کچھ لے کر آئے نا فلاں یق والا ہو اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا آج جو لوگ کہتے ہیں نا پتا نہیں جی اللہ تعالیٰ کن کام میں راضی ہے, ہے ہمیں کیا پتا یہ اس پر ایماندل ملائکتی اتنا دھاؤ گ ہے اسے دکھائی نہیں دیتا کہ اس پہ کون پورا اتر رہا ہے جو یہ کہے کہ پتا نہیں کون حق پر ہے مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے دین پر اعتماد نہیں یہ نہیں سمجھ مسئلہ اپنے دین پر اعتماد نہیں ہے اب سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر و من غیر غير الاسلام ما جو اسلام کے علاوہ کو دین تلاش کرے تو فلایئ قبال من ہو اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا وہ فی الاخره من الخاسرین اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گا میں کن میں سے ہو گا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی